فأثرن پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں فوسقن جمعا پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں ان الانسان لغبه نود کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور نہ شکرا ہے وہ کا شہید اور وہ سے آگاہ بھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْءِ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْءِ اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے بہم یو میر بے شک ان کا پرور اس روز ان سے خوب واقف ہوگا